بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرط المؤمنين على القتال صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والثغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم محترم مجاهدين إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته مختصر سے وقت میں چند باتیں وزیرستان کی اس مبارک سرزمین سے اسلامیہ نے پاکستان کو بطور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اللہ, اللہ کے شیروں کی طرف دے سے دے دے دے سلام عارت اس کے بعد باد پاکستان, باد باد پاکستان, پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی خدمت, خدمت دے میں اللہ جل جلالہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد کا یہ پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پاکستان میں جہاد شروع ہوئے دس سال ہونے کو ہے اس طویل عرصے میں انصار مہاجرین نے قربانیاں دی اور لال مسجد کی ہماری بہنوں نے اور بیٹیوں نے اور ہمارے علماء و طلباء نے قربانیاں پیش کی ان تمام قربانیوں کا تقاضا ہے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں اور پاکستان میں موجود نظام کا ایمان کے زور پر اسلحے کے ذریعے مقابلہ کریں پاکستان کا پر جمہوری کفری نظام ناروں پیروں کے جلانے اور احتجاجی مظاہرے اور ہڑتالیں کرنے سے تبدیل نہیں ہو سکتا دیکھیے ناپاپ کو جس اسلحے کو اٹھا کر در در در در در در پاکستان, پاکستان کے مظلوم مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے وہ اسلحہ جیتری کی شکل میں آج مجاہدین کے ہاتھوں میں ہے, ہے है ان ظالموں نے سوائے خیانت کے اور سرفروشان اسلام اور مجاہدین کو فروخت کرنے کے کوئی کام نہیں کیا ان ناپاک فوجیوں نے اور پاکستان کے ناجائز حکمرانوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا آج میں وزیرستان کے اس مبارک از از اور, اور شہیدوں, شہیدوں کے خون, خون سے معطر فضا در در در میں کھڑے ہو کر, کر, کر آپ حضرات کو در در جہاد پاکستان میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں آپ پاکستان کے جہاز میں شرکت کر کے غزوہ ہند کی فضیلت کو حاصل کریں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے سنن نسائی کی یہ روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں من امتی اللہ من النار میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالی نے جہنم سے نجات کی ہے تغضل ہن ایک وہ گروہ ہے جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گا وہ عیسابلم ابن مریم اور دوسرا وہ گروہ ہے جو کہ عیسی علیہ اللہ سلام کے ساتھ ہوگا اے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کشمیر برما بنگلہ دیش سری لنکا مالدیپ نیپال بھوٹان ان تمام ممالک میں بسنے والے مسلمانوں اس جہاز میں شرکت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو حاصل کیجیے لیکن ایک بات جو انتہائی ضروری ہے اس کا کہنا لازم ہے آپ جہاد میں آئے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں کسی بھی تنظیم میں شامل ہوں لیکن دو باتوں کا خیال کریں نمبر ایک تنظیم کا تعلق آئی ایس آئی یا دنیا کی کسی بھی جاسوسی ادارے سے نہ ہو اس کا تعلق آئی ایس آئی سے نہ ہو سی آئی اے سے نہ ہو کی جی بی سے نہ ہو مستعد اور دوسرے ایرانی جاسوسی تنظیموں کے ساتھ نہ ہو نمبر ایک اس لیے کہ ہم نے تجربات سے یہ بات سیکھی ہے کہ جن مجاہدین کا تعلق doinay, کسی بھی حکومتی جاسوسی ادارے کے ساتھ ہوتا ہے ان مجاہدین کے خون اور ان شہدا کی قربانیوں کے ساتھ بالآخر خیانت ہوتی ہے اور وہ شریعت یا شہادت کے عظیم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جیسے پاکستان میں تین دہائیوں سے مختلف قسم کے ناموں سے مختلف قسم کی تنظیموں نے کشمیر میں اور افغانستان میں جہاد کیا لیکن ان کی قربانیوں کے ساتھ پاکستانی حکومت ناپا اور اور, اور دیگر اداروں نے خیانت کی ان تنظیموں میں سر فیرت حرکت المجاہدین حرکت الجہاد جیسے محمد جمیت المجاہدین لشکر طیبہ یہ تمام وہ تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستانی جاسوسی ادارے آئی ایس آئی کے کرائے دار ہیں اور اجرت کے قاتل ہیں انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہمارے نوجوانوں کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا اور جب شریعت کی بات آئی تو پاکستان, کی پاکستان کے اداروں نے اور انہی تنظیموں کے بڑوں نے ان مخلص مجاہدین کا پیچھا کیا جنہوں نے شریعت یا شہادت کا نعرہ بلند کیا یہ پہلی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا کسی بھی حکومت سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ جس تنظیم میں آپ شامل ہو رہے ہیں اس تنظیم کے افراد اور اس تنظیم کے منصور اور اس تنظیم کا ہدف کسی حکومت کا ترتیب دیا ہوا نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں وہ آپ کو مخلص نظر آتے ہوں لیکن ان کا اختیار اور ان کی رقی کہیں اور سے ہلتی ہو تو اس طرح کی تنظیموں سے احتیاط کیجئے اور اس طرح کی تنظیموں سے خبردار رہیے اور اس طرح کی تنظیموں سے ہوشیار رہ کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کو اللہ کے راستے میں پیش کیجئے ان دو باتوں کے ساتھ میں اس مختصر سے بیان کو امت مسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خصوصاً اسلامیہ نے پاکستان اور ہندوستان کے وسیع علاقے میں قائم تمام مسلمانوں کو وزیرستان کی ان مبارک سزاؤں سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ جہاد کے لیے آئیں اور رنگ نسل زبان قوم ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اللہ کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں اللہ تعالی تمام ساتھیوں کی قربانیوں کو قبول کرے تمام مجاہدین کی قربانیوں کو قبول کریں اللہ تعالی تمام ساتھیوں کی قربانیوں کو قبول کرے اور تمام مجاہدین کی قربانیوں کو قبول کرے الحمد للہ آپ کے سامنے یہ جو مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں یہ مجاہدین پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے یہ مہاجرین ہیں یہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مہاجرین کی امداد کریں اور ان مہاجرین کے شانہ بشانہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمونه